بانسی ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے اس کی مطلب سراخ بنے ہوتے ہیں ایک طرف اور ان کو ایک خاص طریقے سے کیا ہے اس کو بجایا جاتا ہے بانسی کہ وہ مزام شیتان شیتان شیتان تو الجارا سو مزامر اور شیطان کی بانسی ہے حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی بلا ضرورت اس طرح گھنٹی بجتی ہے اور محض لطف کے لیے جب بجائی جاتی ہے تو اس سے کیا ہے شیطان خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس مراد ہر وہ گھنٹی ہوگی جو بلا ضرورت بجائی جائے جو گھنٹی ضرورتن بجائی جاتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی مثلاً مدرسہ یا اسکول کے اندر جو گھنٹی بجائی جاتی ہے ایک ضرورت ہے اس میں یہ اس میں شامل نہیں ہوگی تو بلا ضرورت گھنٹی بجانا جانا اسی طرح بچوں کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں اس طرح کے کنگن وغیرہ پہنا دینا کہ جن میں کیا ہو گھنٹی ہو اور آواز ہو وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں اس کے ساتھ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بچی آئی کہ جس کے پاؤں میں کیا جلاجل جلازل یعنی گھر اس کو کیا ہے فورن نکال دیا گیا اور اسے کہا کہ ایسی جگہ میں فرشتے نہیں آتے جہاں پر کیا ہو हो ہو ٹھیک ہے جی تو اس لیے کیا ہے گھنٹی چاہے کسی بھی قسم کی ہو اس سے حق المکان بچا جائے عام طور پر بچوں کے اندر مائیں ایسا کر دیتی ہیں ان کے پاؤں میں اور اس طرح ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی کوئی چیزیں پہنا دیتی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ کیا ہے اچھا عمل نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں رحمتوں والے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ان کا دخول نہیں ہوتا اور گھر کیا ہے پھر شیطان کی آماج بن جاتی ہیں اور پھر ہم لوگ شکوا کیا ہے کسی اور سے کرتے اور پھر کیا ہے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں ہیں جبکہ خود وجوہات ہم لوگ خود ہی پیدا کرتے ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جائے جی تو الجراس و مضامیر و گھنٹی شیطان کی شیطان کی بانسری ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ گویا کہ آپ گھنٹی بجاتے ہیں گویا شیطان بانسری بجا رہا ہے اور وہ گویا کہ شیطان ہی کی آواز اور شیطان اس کے ساتھ اس کی ماہیت میں ہوتا ہے کی اس لیے تناب کیا جائے ترکیب دیکھے الجراس و مبتدا مضامیر و مضاف شیتانے مضاف مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آسان ترکیب ہے الجراس مبتدا مضاف میرو مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہو گیا جی حدیث نمبر او انی. ان حبائل الشیطان حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نساء حبائل الشیطان ان نساء جمع ہے امراۃ کی ٹھیک ہے عورت کو کہتے ہیں حبائل حبالۃن کی جمع ہے اور یہ کہتے ہیں جال کو ٹھیک ہے جی جال کھنڈا جس کے اندر کسی بھی چیز کو کیا ہے روکا جائے پھنسایا جائے جال حبائل حبا علبال کے کے ساتھ مفرد ہے اس کا حبالت ان کی جمع ہے الشیطان پھر وہی شیطان ہے تو ان سا حبائل الشیطان عورتیں شیطان کا جال ہیں عورتیں شیطان کی جال ہیں کہ عورتیں شیطان جو ہے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے کے ذریعے سے عورتوں کے ذریعے سے جس طرح کے انسان یعنی کسی جال وغیرہ کے ذریعے سے پرندوں کا شکار کرتا ہے تو اسی طرح کیا ہے شیطان تو ایٹ, اپ وائس نہیں ہے شیتانہ بارہ رول نمبر بارہ آپ کے لیے وائس نہیں ہے باقی آپ کے لیے وائس کلیئر رہے گی جی. مشکت شریف کی روایت ہے اور بن یمان سے مروی ہے شیطان جو ہے اس کے ایک بہت بڑا ہتھیار کیا ہے عورتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو کیا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو انسان کو کیا ہے Uh, عورت کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی اس پر مجبور کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عورت کیا پر ہتیار کرتی ہے اور اس طرح بے پردہ ہو کر کیا ہے باہر نکلتی ہے جس سے کیا ہے غیر مرد اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان پہ اس, اس طریقے سے اور اس ذریعے سے کیا کرتا ہے شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہیں عورتیں بنتی ہیں حدیث کے اندر آتے ہے دوسرا کہ اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی اس کی وجہ کیا ہوگی ایک یہ کہ بے پردگی اور دوسرا کیا جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں میں نے بتایا کہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ پائی جاتی ہے تو ان دو گنا کی وجہ سے زیادہ عورتیں کہاں ہوں گی یعنی جہنم میں ہوں گی اے غیبت کی وجہ سے اور اے کیا ہے بے پردگی کی وجہ سے تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر کے اندر شوہر کے لیے جس قدر زینت اختیار کی جا سکتی ہے وہ اختیار کی جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر تو زینت کو اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ خروج دار یعنی گھر سے باہر کے لیے زینت کو اختیار کیا جاتا ہے اور غیروں کے لیے زینت کو اختیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے خود اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے اور دوسروں کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ تبارک کو تعالی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے حد تک امکان کوشش کی جائے کہ پہلے تو یہ ہے کہ گھر سے باہر جانے کی نوبت ہی نہ آئے اپنی ضرورتوں کو گھر کے اندر ہی پورا کیا جائے اور میں تو کہا کرتا ہوں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے بادشاہ عورتوں کو بادشاہ بنائے ہے لیکن وہ خود سے غلام بننا چاہتی ہیں آج جو ہمارے ہاں رٹ لگائی جاتی ہے کہ عورت کیا ہے عورت کو جو ہے نا اس کے مساوی حقوق دیے جائیں بالکل دیے جائیں ہم نہیں کہتے کہ نہ دیے جائیں لیکن اللہ تبارک و نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کو بادشاہ بنایا ہے اور شوہر کو بھائیوں کو باپ کو سب کو جو ہے اس کا کیا ہے خادم بنا کر ہے اور کہا کہ ساری ضرورتیں تم اس کی پورا کرو اور اس کو گھر میں لا کر دو اس کو کہا کا کہ تو صرف اور صرف گھر میں بیٹھ تو بادشاہ بن کے بیٹھ میری ساری کی ساری ضرورتیں سے پہلے تیرا باپ پوری کرے گا پھر تیرے بھائی پوری کریں گے اور اس کے بعد تیرا شوہر تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے بادشاہت قبول نہیں ہے مجھے خود غلامی قبول ہے اور مجھے خود خادم بننا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں خود ہی بازار جاؤں اور خود ہی اپنے لیے کیا ہے ساری ضرورت کی چیزیں خود ہی پوری کروں لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے منع نہیں ہے خروجیدار گھر سے نکلنا منع نہیں ہے ٹھیک ہے اجازت ہے رخصت ہے کہ ضرورت کی بنا پر گھر سے نکل سکتی ہے لیکن ہر جائز کام کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہی جائے تو گھر کے اندر ہی رہے ضرورت پڑتی ہے شہری ضرورت ہے طبیعی ضرورت ہے. بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات ہے تو بالکل آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی اور, اور ضابطہ ہے کہ آپ باپردہ ہو کر نکلیں صرف آپ کی یعنی عورت جو ہے سر تاپا وہ ساری کی ساری کیا ہے سطر ہی سطر ہے صرف چہرہ سطر میں داخل نہیں یعنی فرض سطر میں ہاتھ داخل نہیں ہے پاؤں داخل نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اپنے چہرے کو بھی کیا کر دیا جائے نقاب کے ذریعے سے چھپا لیا جائے صرف آنکھوں کو سامنے رکھا جائے اور وہ ایک خاص قسم کا برکہ ملتا ہے جس پر آنکھوں کے سامنے بھی کیا اس کی جالی بنی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے اچھا پردہ ہے وہ خواتین کے لیے پاکستان کے اندر استعمال ہونے والا وہ زیادہ تر افغان مہاجرین جو ہیں ان کی خواتین زیادہ تر وہ استعمال کرتی ہیں اس لیے سب سے بہترین اگر پردہ ہے وہ صرف اور صرف اس برکے کے اندر ہے جو کہ بالکل کھلا بھی ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ جسم بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس سے کہیں سے بھی کیا ہو جسم آیا ہوتا ہو اس لیے گھر پہ تو گھر کے باہر جانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اگر ضرورت ہے اور جانے کی ضرورت ہے اور ضرورت سمجھتا ہے کوئی بھی تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک پردے کا انتظام کیا جائے چلے اللہ تعالیٰ خیریت والا معاملہ فرمائیں جی۔ اچھا تو انسا شیتان یہ ہے کہ شیطان کیا ہے عورتوں عورتیں کیا ہیں جب مزین ہو کر اور عظیب و زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آتی ہیں تو اس کے ذریعے سے پھر کیا شیطان مردوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس لیے کیا ہے جائے کہ ادھان کے اپنے گناہ تھوڑے ہیں کیا کہ دوسروں کے گناہوں کا بھی سبب بنے اس لیے کیا ہے اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے گناہوں سے بچائیں انبا ال شیطان عورتیں شیطان کا جال کہ کے ون کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے ترکیب کو دیکھ لیجیے انا مبتدا حبا عل و مذاق مزاف شیتان مزاخلے مذاق مزافل مزاف مزاف مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبری آسان ترکیب ہے بالکل پہلے کی طرح انا مبتدا حبا ال و مذاق شیتان مزاخلۂ مذاق مضافل مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ حدیثر اب شاہر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت مشکات شریف سے لی گئی ہے اور جبکہ یہ تیر شریف کے اندر بھی موجود ہے اباہم کھانے والا ٹھیک ہے اباہم صحت باب نسرسرو سے بھی آتا ہے اور سمع یا سے بھی آتا ہے خیر تو اس, اس میں فائل کا سیگا ہے اب تو کھانے والا یشکر نسرو سے اس کا مانا ہے شکر ادا کرنے والا یہ بھی اس میں فائل کا سیگا ہے سے سومو سے یہ بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے روزہ رکھنے والا پھر یہ بھی اس میں فائل کا سیڑھا ہے اور صبر وہ سے اس کے معنی ہے صبر کرنے والا تو سارے تین چاروں کے چاروں سیڑھے اس میں فائل کے اپا کھانے والا اشا شکر ادا کرنے والا اصو روزہ رکھنے والا اصو کرنے والا جی حدیث کا مطلب کیا ہے امشا کہ کھانے والا شکر گزار یا شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے اب پاہم و کھانے والا اشا شکر گزار تو شکر گزار کھانے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ صبر کرنے والا روزے دار ایک شخص ہے وہ روزے رکھتا ہے اور سفر کرتا ہے اس کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے اس کو کھانے پینے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے اس, اس کی جگہ میں وہ روزے رکھتا ہے اور ساتھ میں کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز بھی نہیں کرتا اور ہائے ہائے بھی نہیں کرتا ہے کہ میں ہی خدا کو بھوکا ملا تھا میرے ساتھ ہی خدا نے یہ کرنا تھا تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتا نا شکریہ بھی نہیں کرتا صبر بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے صبر بھی کرتا ہے ایک طرف تو وہ انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی آدمی اس کے بارے میں سنے گا کہ ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے روزے ہی روزے رکھتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے کسی کے سامنے شکو شکایت بھی نہیں کرتا ہر کوئی کہے گا کہ واقعی بہت ہی نیک سالح آدمی ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے تو رسول اللہ, اللہ سے فرماتے ہیں کہ شاکر اب تو شاکر کون ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے جی سب کچھ اس پہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ کھاتا ہے لیکن شاکر ساتھ ساتھ وہ کیا ہے شکر ادا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اس کو ادا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شخص بھی کہ جس کے پاس کھانے پینے کی ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ شکر بھی اگر ادا کر رہا ہے تو یہ شخص بالکل اسی کی طرح ہو جائے گا جو روزے رکھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ صبر کر رہا ہے تو جس طرح کا درجہ اس کے ہے یعنی جس طرح وہ نیک سالے آدمی ہے اور وہ ایک اچھا آدمی ہے اس کے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ ہے جس قدر اس کو ثواب ہوگا صبر روزے رکھنے پر کسی طرح نعمتوں کو استعمال کرنے والے شخص کو بھی ثواب ملے گا جو نعمتوں کو استعمال تو کر رہے لیکن ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے تو اس لیے کہا کہ اتاعم الشاکرو کھانے والا شکر گزار کسا الصابر صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے کاف تشوی کے لیے آتا ہے کسا ام صبر کرنے والے روزے دار کی طرح اتآم کھانے والا اشاکر شکر گزار اص روزے دار اصر صبر کرنے والا کر کھانے والا شکر گزار کسو ام اساب صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے تو میں نے بتا دیا کہ وجہ شیبہ کیا ہے ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف کیا ہے صبر اور روزہ ہے ٹھیک ہے جی تو جس طرح کا درجہ اور جس طرح کا ثواب اور صائم؟ یعنی صبر کرنے والے دار کا ہے وہی درجہ اور وہی ثواب اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے والے مگر شکر گزار کو بھی عطا فرماتے ہیں جیم شاہر ترکیب بھی دیکھ لیجیے اَتو و موصوف اشا کرو موصوف صفت مل کر مبتدا اتو موصوف موسوف اشا موصوف صفت مل کر مبتدا کسا امت صابرے جملہ پورا مستقر خبر کسا امت صابرے ظرف مستقر خبر کاغذات اص موصوف اصرے صفت موصوف صفت مل کر جار کافر مجرور کا فرف فجار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبت ثابتن کے ٹھیک ہے جی تو ثابتن ظرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اطواں ام موسف اشا کر صفت،, صفت مل کر مبتدا کسوا ام ظرف برے مستقر خبر کاف جار اصوا موصوف۔ صفت موصوف صفت مل کر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابت کے. ثابتن. اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے مبتدا کے لیے مبتد خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انہوں احادیث انہوں کا ترجمہ انہوں کی مختصر تشریح اور تینوں احادیث کی ترکیب آپ تمام کو سمجھ میں آگے جی رول نمبر پانچ دس چودہ پندرہ جی رول نمبر دس آش. چلیں جی مضام مز... مضام کی ج ہے بانسری کو کہتے ہیں ٹھیکرس جی؟ و مزام اور گنٹی کیا ہے شیتان کی بانسری ہے مضامیر مزمار کی جمع ہے بانا بانسری جا. آپ میں سے کسی نے بانسری دیکھی ہے پائپ میں مار لکڑی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر کیا ہے سوراخ سوراخ سے ہوتے ہیں اور اس کو جب بجایا جاتا ہے بالکل یعنی اس طرح کے بعض سوراخوں پر ہاتھوں انگلیوں کو رکھا جاتا ہے اور بعض سے جاتا اور اس کی ایک آواز نکلتی ہے سریلی آپ لوگ بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا صرف اور صرف پکچر پر ہی اکتفاق کرتے ہیں اور یہ میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں دین کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان کے لیے دیہاتی ماحول کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی وہ اس کے لیے دیہاتی ماحول ضروری ہے اسی طرح یہ جو بانسری ہے یہ بھی دیہاتوں میں بجائی جاتی ہے لوگ جو جنگلوں کا رخ کرتے ہیں وہ جنگلوں میں جاتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پر جب شیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ میں نے دیکھی بجائی نہیں ہے خود لیکن سنا بھی ہے جی اللہ تبارک آپ تمام کو صحت والی آفیت شمیعت اللہ تبارک اور ہاں کل سے انشاء اللہ عزیز کلاس جو ہے ہماری آٹھ تیس پر ہوا کرے گی ٹھیک ہے جی آٹھ پینتالیس پر جو ہماری کلاس ہو رہی ہے یہ کلاس انشاءاللہ اللہ پندرہ منٹ پیچھے چلی جائے گی اور میں آیا کروں گا ان شاء اللہ لیکن شکوا یہ ہے کہ میں جب آتا ہوں تو بیزی ہوتا ہے جس کا آفر مجھے بھیج دیجیے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں السلام علیکم و رحمت کلاس والے نوٹ فرما لیں کل انشاءاللہ اللہ عزیز کلاس جو ہوگی وہ کیا ہوگی آٹھ تیس پر